الحمد رب و سلاۃ والسلام علیہ سید المبیا ابول اما باطف بسم الرحمن والسلام يا رسول والسلام علیہ يا حبیب الله وعلى اللہ علیہ يا, يا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس کا مفہوم کچھوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس دراجات کو بلند فرماتا ہے محمد جی ہاں ایک مرتبہ پھر سلسلہ اسلامی زندگی میں آپ کو مرحبہ کہتا ہوں آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ موضوع کہہ سکتے ہیں جس کا نام آتے ہی گویا کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے کھانے پینے سے متعلق انسان کی ایک بنیادی ضرورت جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بے شمار جو نعمتیں پیدا فرمائیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد اس کی غذا سے متعلق ہے انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی کھاتا ہے چرند پرند بھی کھاتے ہیں جو بھی ایک زندگی والی شے ہے جس کو زندگی دی جاتی ہے جمادات میں سے نہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی طبیعت اور اپنی عادت کے مطابق کھایا کرتی ہے ایک مسلمان کا کھانا جس طرح اس کی دیگر جو زندگی کے پہلو ہیں وہ دوسروں سے ممتاز ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے جب کسی نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کو کھانے پینے سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منو کتنی پیاری آیت کریمہ ہے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے چیزیں حلال فرمائی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کلو روزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ شیطان کی پیروی مت کرو اس کے نقش قدم پہ نہ چلو وہ تمہارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے اسی طرح سے کلو وشرب ولا تو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو دیکھیے تینوں آیات کے اندر کھانے کا بیان ہے ساتھ ہی حد بندی کو بھی بیان کیا گیا اسی طرح آدھی سے کریما میں بھی حلال حرام چیزوں کی تفصیلات کو بیان کیا گیا پھر احادیث کے اندر ہمیں آداب بھی بیان کیے گئے کچھ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبانیں حق کے ترجمان سے بیان فرمائے احکامات اشاد فرمائے اور بہت ساری وہ روایتیں ہیں کہ جن میں صحابہ کے نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھاتے دیکھا پیتے دیکھا کسی چیز کو رغبت کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا کسی شہ کو ناپسند کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کے نے بیان فرمایا یہ دوسرا درجہ ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بزرگان دین کے طریقے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بعض آیات کے اندر احکامات ہیں بعض احادیث کے اندر ہیں اور بعض جو ہے وہ بزرگوں کے طریقے ہیں کہ جن کو پسند کیا گیا علما کا بزرگوں کا اس پر عمل رہا تو یہ تینوں جو ایک سورس ہیں ہمارے پاس اس کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان کو اپنے کھانے کو ترتیب دینا چاہیے کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے دس از دا ٹاپک آف دا ڈے آج ہمارا یہ موضوع ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل نگران شورا سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر تفصیل تو اس کی بہت ہے انشاءاللہ پھر چلتے رہیں گے ایک اپنے گھر اپنے گھر میں کھانا ہے اکیلے کھانا ہے اس کے الگ آداب ہیں پھر کوئی اگر آپ کے ساتھ مصاحب ہے آپ کے برتن کے اندر شامل ہو گیا تو اب اس کے آداب بدل جائیں گے آپ کسی کے گھر میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے اس کے آداب بدل جائیں گے تو ان شاء اللہ سے وجل ان تمام پہلوؤں کو ہم زیر بھاس لائیں گے لیکن اس وقت بھی بہت سارے ہمارے ناظرین کھانے میں مصروف ہوں گے تو کھانا کھاتے رہیے لیکن توجہ ہماری طرف ضرور مبذول رکھیے اور بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہوں گے جو فارغ ہو چکے ہوں گے یا کسی کے یہاں ابھی روزے کا وقت ہوگا دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے تو توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ شاء بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اس جو ایک بیسک موضوع ہے بہت ہی ایک بنیادی کام ہے رات دن ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بغیر یقینا مفر بھی نہیں تو اس کے بارے میں جو ہمیں احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اور زندگی کا ہمارا ایک جو بڑا حصہ ہے اس سے متعلق ہے انسان کماتا ہے کھاتا ہے کماتا ہے کھاتا ہے لیکن آداب کو ملحوظ رکھ کر کھائیں گے اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہماری جسمانی اور طبعی ضرورت تو پوری ہوگی ہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے لیے وہ کھانا بھی عبادت اور سب آپ کا باعث ہو جائے گا انشاءاللہ زوجل. کیسے ان شاء اللہ خیریت سے موضوع کا جیسا کہ ایسا بیان ہوا تو خلت و حرمت اور احکامات یہ تو یقیناً بہت زیادہ کثیر ہیں آداب کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو کیا آداب جو ہے وہ ہمیں اپنانے چاہیے کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جنہیں نظر رکھنا چاہیے اور ہمارا یہ کھانا سنت کے مطابق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کا بھی سبب ہو سکے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو یہاں حاضرین کو امدنی چنلے کے تمام ناظرین کو جو بالخصوص پاکستان میں ہیں یا جن کو آج اکیسویں شب نصیب ہوئی ہے ان کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آج پہلی تاقرات پانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور احادی سے مبارکہ کے پیش نظر شب قدر تو جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے سور قدر پوری موجود ہے تھی اس بارے میں شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری اشرے کی طاک راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تو آج پہلی تاخرات ہے اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس اگرچہ جمہور علماء کا قول ستائیس ہی شب کو ملتا ہے جی لیکن ہمیں شب قدر کو پانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور یہ کہ اس کی دعا جو احادی سے مبارک بم آئی ہے کہ جب شب قدر کو پائیں تو کیا دعا کریں تو اس کی دعا اللہ تو خب الفافی یا غفور تو اس دعا کو بھی پڑھتے رہا کریں آج کی رات بالخصوص پڑھیں درست شریف پڑھتے رہیں ذکر و ازکار تلاوت اسپیشلی طور پر فرض علوم سیکھنے پر توجہ دیں یہ بارہا مدنی چینل پر یہ بات آپ کو آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایک یہ ایک ایسا ٹاپک ہے فرض علوم کا جس سے ہم نا آشنا ہوتے چلے گئے ہم اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ فرض علوم سیکھنا یہ افضل ترین اور بنیادی ترین عبادت ہے کہ اگر فرض علم ہی نہیں آتا اور پھر دیگر اور کاموں میں اگر وہ اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے تو اس کے نفع و نقصان دونوں پر بیان کیا جا سکتا ہے لیکن فرض علوم سیکھنے پر توجہ دیں اور اس کا بہترین ذریعہ مدنی مذاکرے ہیں مدنی چینل ہے آج الحمدللہ للہ عاشق خان ہزارہ ہزاروں عاشقان رسول عالمی مدنی مکر سیتان مدینہ میں منتخب ہوئے ہیں دیکھنے کا منظر ہے واقعی کا منظر <تصفح> الحمدللہ الحمد <تصفح> <مضع علحمتللہ> اور دیکھا ہوگا ہمارے مدنی چینل کے کئی ناظرین نے آج سر سے مغرب چلتا رہا ان کو آداب سکھائے گئے اپنے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں مدی چینل کے ناظرین کے سامنے دو تین واقعات بیان کرنا پسند کروں گا جی جی تاکہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے ایک واقعہ صحابی کا ہے مطلب کچھ واقعات آپ سنیے کیسے ہیں <تصفح> کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی عمارت پر نظر پڑی ارشاد فرمایا کس کی عمارت ہے بتایا گیا کہ ان کی ہوگی نشاندہی کی گئی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اب وہ صحابی جن کی عمارت وہ تھی مکان جو تھا جو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب بارگاہ رسال صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے سلام عرض کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے التفات نہیں فرمایا توجہ نہیں فرمائی یہ جب سلسلہ چلا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہ مجھ سے روٹھے ہیں یا جی کوئی توجہ نہیں فرمائے کوئی بات جیسے سرکار کو ناگوار گزری ہے انہوں نے صاحب کرام سے جا کر رض کی کہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مجھ پر توجہ نہیں فرما رہے کوئی بات ناگوار گزر گئے تو صاحب کرام نے اس طرح اشارہ کیا کہ لگتا ہے کہ شاید تمہاری وہ عمارت دیکھ کر کل انور کو وہ بات ناگوار گزری ہو اچھا وہ گئے اور جانے کے بعد اپنے اس پورے مکان کو زمین دوست کر دیا اور واپسی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی آقا جس مکان یا جس عمارت سے آپ کے قلب انور کو تکلیف پہنچی ناگوار گزرا میں نے وہ مکان ہی ختم کر دیا ہے ماشاء <تصفح> اللہ <تصفح> سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام پر توجہ فرمائی سلام کا جواب ارشاد فرمایا یہ ایک واقعہ میں پہلے پہلے واقعہ سن لیں ان شاء اللہ تعالیٰ موزوں سمجھ میں آ جائے گا دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر عدیلہ تعالیٰ نمہ گئے تو بیش عمر, عبداللہ عمر عبداللہ بے شمار واقعات ہیں مثال کے طور پر کہ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہے کہ سرکار ایک مرتبہ یہ کسی شاخ ایک درب کے پاسے گزرے تو شاخ اونچی تھی تو یہ شاخ کے سر نیچے کر کے گزر گئے کسی نے کہا کہ شاخ اتنی اوپر تھی کہ آپ کا سر لگنے کی کو وہ تو کوئی صورت نہیں تھی تو آپ نے سر کو جھکا کر کیوں گزرے تو شاد فرمایا جب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہ شاخ نیچے تھی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاخ کے نیچے سے سرے مبارک کو چکا کر گزرے تھے تو آج میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں آل بات آل بات آل اس طرح کے اور بھی واقعات ان کے ملتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسی ایک واقعے پر ان کے ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں تیسرا واقعہ حضرت سعید نام ہدبا بن خالد رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں مشہور محدث ہیں ہدبا بن خالد رحمۃ اللہ تعالی یہ بادشاہ کے پاس دعوت پر بدہو تھے بادشاہ نے کھانا پیش کیا اب بادشاہ کا دربار ہے تو طرح طرح کے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں آپ بھی کھانے پر تھے کھانا کھائے تو جب کھانا کھا چکے تو دسترخان سے دانے اٹھا کر چن کر کھا رہے تھے اب تو دوسرے لوگ تھے وہ جیسے نہیں وہ تنقیدی طور پہ اشارہ کرتے ہیں ان کو دیکھو یار لگتا ہے پیٹ ہی نہیں بھرا تو بادشاہ نے پوچھا کہ حضور لگتا ہے آسودہ نہیں ہوئے اور کھانا پیش کرو وہ بھی تھوڑا سا مزاحیہ اور تنزیہ انداز ٹائپ کا تھا تو انہوں نے کچھ اس طرح کا اپنا مدری ذہن ارشاد فرمایا کہ میں ان کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنتوں سے روگردانی نہیں کر سکتا کہ جو کوئی زمین پر گرے ہوئے دانے چن کر کھا لے اس کے لیے تو تنگ دستی وغیرہ سے اور مفلی سے تو نجات کی بشارتیں ملتی ہیں میں کیوں چھوڑوں اب بادشاہ کو بہت بڑی اچھی لگی خوش ہوا اور اس نے خادم کو حکم دیا کہ حضرت کو تھیلی <تصفح> پیش کیجیے حام کی تھیلی <تصفح> کی? <تصفح> پیش کیجیے تو جب بادشاہ نے تھیلی وہ لاکر کرو خادم نے جب حضرت کی ہاتھ میں رکھی تو تب نے فرمایا کہ دیکھو یہاں میں نے آقا کے ارشاد پر عمل کیا اور یہاں میری تنگ دستی دور ہو گئی سبحان ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں <تصفح> اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا کا طریقہ کیا ہے ہمارے آقا کو پسند کیا ہے اس کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ بحث جو ہمارے معاشرے میں طبقات میں چلتی ہے نا یہ فرض تو نہیں ہے نا جی یہ واجب تو نہیں ہے نا یہ یوں تو نہیں ہے نا تو زندگی کے ایسے کئی معاملات ہیں ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں جو اس لیے نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے اس لیے نہیں کہتے کہ واجب ہی ہے بعض وہ کام ہیں جو صرف ادا ادائیں پورا حج ادائیں بلکہ اکثر جو افعال کو اگر ہم دیکھیں کسی بھی عبادت کو تو فرائض اس کے اندر چند ہوتے ہیں اور بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں جیسے مستحبات دیکھ لیں آپ نماز میں دیکھ لیں روزے کے دیکھ لیں اسی طرح آپ وضو کے دیکھ لیں تو فرائض جو ہے وہ گنتی میں اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتے ورنہ اگر ہر چیز ہی فرض واجب ہو جائے تو پھر ایک آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے یعنی چند فرائض ہوں ان کا پورا کرنا اتنا زیادہ دشوار ہوتا ہے تو یہ کہنے والا کتنی بڑی ایک ضرورت کر رہا ہے کہ یار یہ فرض واجب تھوڑی ہے کہ میں اس پہ عمل کروں تو ایک طرح سے تو یہ ہمارے لیے آسانی بھی تو ہے کہ ہر چیز ہی فرض نہیں ہے اب کھانے کا ہمارا موضوع ہے تو اب کھانے میں اگر ہم فرائض دیکھنے جائیں گے حلت و حرمت کے حوالے سے تو وہ کوئی اتنے زیادہ تعداد کے اندر نہیں ہوں گے بیسکس کے اندر ہی ہوں گے بکیا اب دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا ہے کس طرح سے کھانا ہے کھانے کے کتنے حصے ہونے چاہیے یہ سارے جو ہے وہ آداب اور مستحبات کے اندر ہوں گے یہ <سؤال> کہنے والا تو ایک دین کے بہت بڑے حصے سے گویا کہ روح گردانی کر رہا ہے اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ سنا رہا مستحبات یا جو نوافل ہیں تو اس وقت یہ وہ ہے نا کہ وہ نہ کرنے والی جب کیفیتیں ہوتی ہے نا کہ عمل عمل ملتا نہیں ہے عمل کی طرف رغبت ہوتی نہیں ہے اور خود کو نیہ کو پاسا رکھنا بھی ہے تو ایسی صورتوں میں مطلب آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے سنت غیر مقدہ ہے سنت ذوائد ہے یہ مستحب ہے میں بھی مانتا ہوں کہ سنت غیر مقدع ہوتی ہیں بات چیزیں سنت ضواہد ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں میں تو عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں فراہ واجبات تو بٹ بیس ہی نہیں کر رہے نا جی تو عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے انداز کو جب ہم دیکھتے ہیں جیسے سومول وسال لے لیجئے سرکار صلی اللہ تعالی علی وار وسلم نے پے در پہ پے در پہ پے در پہ, پہ روزہ رکھنے شروع کیے نہ شہری نہ افطار مسلسل روزے روزے تھے جی تو صحابہ کرام علیہ اردوان نے بھی دیک دیکھا دیکھی یہی انداز شروع کر دیا اور جب صحابہ کرام علیہ اردوان پر نقاہت تاری ہوئی کمزوری تاری ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب ان کو ملاحظہ کیا کہ ان کی کیفیت ہو گئی تو آپ اچھا فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تو انہوں نے جب اپنی کیفے درسی کہ ہم نے آپ کو پیدل پہ روزہ رکھنے دیکھیں تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے تو آپ نے فرمایا آئی کم تم میں سے کون ہے میری مثل مجھے میرا رب کھلاتا ہے مجھے میرا رب پلاتا ہے سبحان تو عزیز. یہ روایتیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور صاحبۂ کرام کے عشق کا محبت کا ادائے سنت کا محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا اگر باپ پڑھتے ہیں وہ چیپٹر پڑھتے ہیں تو سارے کی سارے یہ جو ذہن کے اندر جو بلبلے اٹھتے ہیں نا وہ سب کے پھٹ سے نکل جائیں گے اور ہوگا کہ محبوب کی ادا کو ادا کرو بے شک جو آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارے جو اس وقت اسلامی زندگی میں کئی موضوع ایسے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں اور اسلامی زندگی بنانے کے لیے ہم یہ لاتے ہیں کہ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معتر پسینہ سے نجیل سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے کیا عمل کیے جس کو امت کو کرنے کی اجازت <تصح> ہے اور کیا چیز کو پسند کیا سنت فعلی کیا ہے سنت قولی کیا ہے کس چیز کو آکا سر وسلم نے سراہا ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے جو درجات ہیں تو ایک ایسا عاشق جو آقا کی ادا کو ادا کرنے کا ذوق رکھتا ہے شوق رکھتا ہے اس کے لیے یہاں پر بہترین مدنی پول ملے ضمن ہم یہاں فرائض بیان کرتے ہیں واجبات بیان کرتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کئی چیزیں اسلامی معاشرت کے لیے بڑی ہی خوبصورت ثابت ہوتی ہیں گھر کے لیے بڑی خوبصورت ثابت ہوتی ہیں اچھا پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو نا وہ کنیکٹ ہیں ہمارے تندی فقر و فاقہ پریشانی اور دیگر ان تمام چیزوں سے لہذا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو یہ انداز دیا جاتا ہے عامہ شریف کا انداز تو لباس کا انداز اب لباس پر جیسے کہ آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ لباس ایسا کا ہونا چاہیے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے لباس کو پسند فرمایا کس رنگ کو پسند فرمایا کس انداز کو پسند فرمایا صحابہ کے کس لباس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرمایا پھر یہ دیکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو صحابہ کرام کیسے لیتے تھے اب جیسے ایک صاحب کا مجھے ابھی مزید واقعہ یاد آ گیا کیونکہ یہ اس بیان سے پہلے یہ سرح کے بیان سے پہلے یہ تمیدی بیان بہت ضروری ہے جی تاکہ ہمارے ذہن اس طرف کھل جائیں کہ بس ہمیں آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہے تو اب ایک اور واقعہ یاد آیا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعوت دا, میں جلوہ گھر تھے اور ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ سالن کے برتن میں لوکی کو تلاش رہیں لوکی پسند تھی آپ کو جی تو کرما اس وقت سے مجھے لوکی پسند ہے تو جیسے فاروق کے فاروقیا نے کہا تھا کہ میں لوکی ابو امام ابو میں دربار کیسے کہا تھا کہ میں لوکی پسند نہیں کرتا آپ نے اس کو سزا دی تھی سزا کا اعلان کیا ہے کہ تجید ایمان کر ورنہ میں پہ جو ہے وہ گردن اڑوا دوں گا مت جلال ہے جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے تو بات اس کی بے شکہ میں ہو جاتا سب یہ جو کانسیپٹ ہے اسلامی زندگی کا ہم جب بیان کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی ایک کو تو آئیڈیل بنا کے فالو کرنا پڑے گا اور زندگی گزارنے کے جو مختلف پہلو ہیں تو اس کے اندر اسی کو ہمیں عمل میں لانا پڑے گا جبھی تو ہمارا ایک تشخص قائم ہوگا ورنہ اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو یوں سوچ کر یا یوں سمجھ کر چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا تشخص کہاں رہے گا ہم میں اور ایک جو غیر مسلم ہے یا دیگر اقوام ہے تو اس کے اندر پھر فرق کہاں پر جو ہے وہ پایا جائے گا جبکہ حکم قرآن ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نمونہ برد ہے, نمونہ دا ہے دا تو ہمیں تو وہ فالو کرنا ہی کرنا ہے اور اگر کوئی شخص سنت پر عمل کرنے کا عادی ہوگا تو یہ علماء نے بیان فرمایا ہے اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ وجود پر اور زیادہ عمل کرے گا یعنی یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ار فرض واجب تھوڑی ہے تو جب مستحبات چھوڑتے ہیں بلکہ اس طرح کی روایتیں ہیں کہ دین کے جانے کے ابتداء سنت کو ترک کرنے سے ہے اے اے ایک بندہ سنت ترک کرے گا پھر واجب ترک ہوگا پھر فرائض کی طرف بھی غفلت کا شکار ہو جائے گا اور اگر کوئی سنت پر اتنی پابندی سے عمل کرتا ہے تو فرض اور واجب کی تو اس کی اہمیت اس کے ذہن کے اندر یہ جاتی کہ اس نے اپنی زندگی کا انداز ایسا بنا لیا کہ میں اپنی آکا کی ادا ادا کروں گا اب اس، اب اس کے عمل میں کمی کیا دیکھیں گے آپ بے اب ہمارا موضوع کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ اسلامی کا کتنا کھانا چاہیے یہاں سے سٹارٹ کریں میں پہلے تو یہ چلوں گا کہ اس سے پہلے کہ ختم نہ ہو جائے یہ جو کیمرہ مین ہے نا کیوںکہ یہاں ہمارا الگ ہے وہاں جہاں رمضان حال میں جہاں باپا کھانا کھا رہے الگ ہے میں چاہتا ہوں ہم اپنی آڈیو دیں گے آڈیو ہم دیں گے یہ ابھی میرا ذہن بندہ تھا نا جی جی باپا کو فوکس کیا جائے باپا کی تین روئیوں سے کھانا کھانے کو فوکس کریں باپا کے بیٹھنے کے اندر تو فوکس کریں اور پردے میں پردے کے اندر تو فوکس کریں میں ان یہاں اس کا کچھ وضاحت کرتا چلا جاتا ہوں انشاءاللہ ہم یہاں سے بیان کریں گے لیکن مناظر باپا کے جا دکھائے جائیں کیمرہ مین سے کچھ اس طرح کی ترکیب بنا لی جائے تاکہ ہم امیر علیہ سنت کے انداز کو پریکٹیکلی طور پر دکھا گا میں نے نیت کی تھی کہ میں یہاں پر اس طرح کا انداز دکھاؤں گا لیکن اب کبھی میرے سکن میں نظر پڑی گئی جب باپا نظر آئے رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس منظر کو دیکھنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ جی. کیا ہی بہتر کہ ہم باپا کے انداز دکھائیں جتنا ممکن ہوگا دکھائیں گے ونش بک جو ہوگا ہم یہیں سے بیان کریں گے جیسے میں مٹی, کے مٹی کی پلین میں اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ وہ مٹی کے برتن کی بھی ترغیب ہو اب جیسے کہ یہ سیٹ کر رہے ہیں باپا تین انگلوں سے کھانا جو ہے نا یہ اس کو امیر سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ تین اگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے تو یہ سنت ہے تین اگلیوں سے کھانا کھانا اب تین اگلوں سے کھانا کھانے کے لیے امیر سنت نے ایک طریقہ عطا فرمایا تین انگلیاں میں بیچ والی شہادت کی انگلی اور انگوٹا اب جیسے باپا آپ کو نظر آ رہے ہیں ذرا نیچے لے جائیے اب یہ باپا کا جو طریقہ ہے نا میں بھی پیٹ ڈالتا اسے اب یہ باپا آپ دیکھیے کہ الٹا پاؤں یہ نیم بینڈ وغیرہ ہٹا دیں ابھی پٹیاں ہٹا دیں تو اب جیسے باپا اُلٹے پاؤں پر بیٹھے ہوئے اور سیدھا پاؤں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے تو یہ ایک سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ ہے اس طرح باپا بیٹھے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں اچھا قریب لے جائیں باپا کی پلیٹ پر باپا نے نیوالا کیسا بنایا روٹی کا وہ دکھائیے کہ پھر ہم بتائیں کہ یہ اس کے علاوہ زمینر اور باتیں کریں اب باپا کا کھانا ختم ہو جائے گا تو پھر یہ سیزر رہ جائیں گے تو جو چیز ہم آپ کو پہلے دکھا سکتے ہیں وہ ہم پہلے مدنی چل کے ناظرین کو دکھا دیں تاکہ یہ طریقہ کار ہمارا آ جائے جی ہاں اب یہ دیکھیے باپا کے نیوالے کو دکھائیے تین انگلیاں سے نیوالا اس طرح کھایا جائے گا کہ تین انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے مٹی کے برتن میں کھانا یہ سنت ہے اب آپ اگر دسترخوان میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو آپ تین انگلیاں بنا کر چاہیں تو کھا سکتے ہیں یا ابھی دستر, ابھی جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کم از کم تین انگلیاں سے یہ اشارہ کر لیں یہ تین انگلیاں اس طرح اچھے خاصے اسلامی بھائی ہیں یہ تین انگلیوں سے نہیں کھا پاتے سب میں شروع شروع میں آپ کو تین انگلیوں سے کھانے کی وہ ترکیب نہیں بنے گی کہ ہمیں بڑے بڑے نیوالے لینے کی عادت پڑ گئی ہے لیکن اگر ہم اس کے نیوالے چھوٹے نیوالے نارمل لیں اب منہ منہ کی نیچے ناپ کر کے منہ کتنا بڑا اس کے مطابق تو نیوالا نہیں نا بنائیں گے چھوٹا نیوالا لیں تاکہ اچھی طرح چبا کر اس کو کھایا جائے دیکھئے یہ اور اس طرح ربر بینڈ لگا لیا یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ربر بینڈ نہیں لگا دینا اب آپ نے ربڑ بینڈ نہیں لگایا تو اب آپ تین انگلیوں سے کھا نہیں سکیں گے تین انگلیاں بنے گی نہیں کیمرے کو ساتھ چلائیں یہ تین انگلیاں جو ہے نا یہ کھا نہیں سکیں گی آپ یہ تین انگلی تو ٹائمے تو یہ انگلیاں یہ کھلتی رہتی ہے بار بار یہ بکتی نہیں ہے تو آپ اگر اس کو اس کو اس کو اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے تو یہاں ہم اس طرح ربر بینڈ لگا دیتے ہیں یہ ربڑ بینڈ کہ سمجھ میں نہیں آتا اصل میں میں نے عرض کی نا کہ سمجھ میں اتنی آسانی سے باتیں نہیں آئیں گی یہاں ہے عشق محبت سنت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ یہ ربر بینڈ لگانا سنت نہیں ہے یہ ربر بینڈ لگانا اس طرح یہ سنت نہیں ہے تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے تین انگلوں سے کھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ استعمال کر لیں آپ کوئی لگا لیں کوئی چیز پھنسا ہے اس کو پکڑ پکڑے کوئی کاغذ پھنسا لیں کوئی روٹی کا ٹکڑا پسا لیں اس کو بڑے تو اس کو پکر. اس کو, اس کو, اس کو فا, مصروف رکھیں گے نا تو یہ تنگ نہیں کرے گی اس کو مصروف نہیں رکھیں گے تو یہ بیچ میں آتی رہے گی ٹپکتی رہے گی اور آپ کو تین انگلوں سے کھانے کی عادت بنانے نہیں دے گی تو اس کو محبت پیار سے اس چیز کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو بات آپ کی بڑی سمجھ آئے گی کہ یہ طریقہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت پر عمل کروانے کا ذہن دینے کے لیے یہ اگر کوئی نہیں کرتا پانچ تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہے یا عادت ہو گئی جس کی یعنی اب نہیں مطلب اس کی ضرورت پڑتی ہے بعد ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ماپا بھی فرماتے کہ مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی لیکن میں ترغیب دینے کے لیے ربر بینڈ لگا لیتا ہوں تاکہ اسلامی بھائی تو اب مثال کے طور اب یوں بیٹھے یہ اس طرح بیٹھیں گے تو بھی یہ سنت کے بتایا جیسے باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ ایک خوبصورت انداز دیکھیے میں نے بازوں کو دیکھا ہے اب آپ دیکھیے کہ باز ہاتھ نہیں ہیں, نہیں ہے نہ یوں ڈالتے یہ نہ یہ کھاتے ہیں یہ پورا دن یوں مطلب کہ یہ کھل جاتا ہے تو اب ایسا نہیں آپ نے اب باپا کا انداز دیکھا ہے. بڑا مطلب کہ خوبصورت اور اس میں اس میں کیا آج ہوتا ہاتھ ہے ہاتھ سے ہوں. اب آپ ایسے کھائیں گے نا ایک تو یہ, اندر یہ دبے گا پیٹ اچھا تو آپ جو کھانا کھائے جب کھڑے ہوں گے نا جب یوں بیٹھ جائیں گے تو یہ تھوڑا سا کھلے گا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ ان شاء امید ہے کہ سب کو فائدہ ہوگا کم کھانے پر مدد اس میں نا اس میں اس میں تھوڑی سی مجھے آج سی لگتی ہے آج ہے نہیں آدمی یوں تھوڑا سا وہ قریب ساتھ میں نا کھائے گا آپ دیکھیے آپ کو ایسا ہی لگے گا ماشاء بہت مطلب شامل ہے بالکل ہم لیں گے کوئی اعلان نہیں ہے یہ پانی پینے کا انداز دیکھ لیجیے مٹی کے پیالے میں ٹھیک ہے یہ ہوا اب باپا نے پردے میں پردہ کیا ہوا ہے چادر جس طرح یہ چادر ہے نا پردے میں پردہ کیا ہوا ہے اگر ہم پردے میں پردہ نہیں کرتے تو اب جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو عموماً کرتے کا دام مان یہ چیزیں جو نا یہ اتنی بے ترتیب ہوتی ہیں کہ ساتھ بیٹھے ہو کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے جو ہر ذی شعور میری یہ بات سمجھ سکتا ہے اور میں یہ بات حیا کی بنیاد پر کرنے کی اپ کو کوشش کر رہا ہوں ہم ہم آداب بھی بیان کریں گے حیا اور کوئی بات ایسی ہو جو خلاف شریعت ہے اب ہمیں کال کریں اب ہمیں میسج کریں کہ یہ خلاف شریعت بات کی ہے جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو تم نے بات کی ہے یا ہم کوئی ایسی بات جو سنت نہیں ہے اس کو سنت کہہ دیں جو چیز فرض واجب اس کو فرض و واجب کہہ دیں کوئی ایسی غیر شرع جملہ ہماری زبان سے آپ نکلتے ہیں ہم سے بھول ہو سکتی ہے ہم غلطی کر سکتے ہیں آپ ہماری اصلاح کیجیے ان شاء اللہ مانیں گے وہ پچھلے دنوں میں نے وہ جنت کی تیاری میں بیان کیا تھا تو وہ فضیل رضی تو رضی تو بلاہی ہے میں نے ردعی تو بلاہی کر دیا میں اس کو اضالہ بھی کرنا تھا تو مجھے کسی نے توجہ دلا کہ آپ نے بہت زیر آپ نے زبر پڑھ دیا ہو جاتی ہے اس پہ پڑھنے میں غلطی تو رضی تو بل رب وبل اسلامی دینوں و محمد نبیہ یہ الفاظ ہیں تو وہ درست بھی کرنا تھا کہ وہ ہر تو پڑھ دیا تھا ردی تو ہے تو یہ ازالہ بھی ہو گیا اس طرح بیٹھیں یہ بھی سنت ہے اور اس دو زانوں بیٹھ کر بھی آپ کھانا کھائیں کہ دو زانوں بیٹھنا یہ بھی ثابت اس طرح بیٹھیں گے تو بھی سنت ہے سورین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کر بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں تین طریقہ کار کتابوں میں لکھے جو سنت سے ثابت ہے تو اس طرح بیٹھ کر بھی آپ کھائیں گے تو بھی سنت پر عمل ہو جائے گا لیکن نیت ہونی چاہیے پتا عادت نہیں سنت کی نیت سے بیٹھی ہے تو نیت یہ سنت بنے گی میں بیٹھ رہا ہوں جی تو ان شاء اللہ پردے میں پردے کا جو کانسپٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح مطلب کا بیٹھے ہیں سب اسلامی بہنوں کے لیے بھی پردے میں بہت ضروری ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ چونکہ چادر جا رہے گی اسکرین پر مرد ہی نظر آئیں گے لیکن یہ کہ اسلامی بہنوں کو شاید مردوں سے بھی زیادہ اس کی حاجت ہونی چاہیے یہ بات یوں سمجھیے کہ گھر میں بھی ماحول جو ہے نا جی حیا والا ہی ہونا چاہیے بالکل سب لے کر بیٹھے ہیں چادر اور دوسری بات ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ اب یہ بتا رہے نا آپ نے ایک کمیونٹی مزاج دیکھ لیا ہوگا کہ ڈائننگ ہالس جو ہوتے ہیں ان میں گلاس ہوتے ہیں تو رومال رکھے ہوئے ہوتے ہیں رومال نکالیں گے رومال بچھائیں گے دیکھ یہ کلچر ہے نا رومال اٹھائیں گے رومال بچھائیں گے کیوں رومال لگائیں گے کیونکہ وہ دانے نہ گر جائیں یہ نہ گر جائیں یہ سب سنگی سمجھ میں آئے گا ہم کہیں گے کہ یہ انداز اختیار کر لیں تو اس سے حیا چادر اچھا پھر کپڑوں کا تحفظ کیونکہ ہم کتھائی چادر استعمال کرتے ہیں براؤن چادر استعمال کرتے ہیں اور یہ آ, وہ داغ دھبوں کو یہ نمایاں نہیں کرتی آپ کے کپڑوں کا بھی تحفظ رہے گا اور پردے میں پردہ بھی رہے گا اور بھی دس قسم کے کاموں میں یہ چادر آپ کے کام آتی رہے گی کوئی حرت نہیں اگر آپ اپنے ساتھ اس طرح کا کوئی نظام رکھ لیتے ہیں یہ باپا کے ساتھ چند چیزیں ابھی ہاتھ و ہاتھ مناسبت رکھتی تھیں تو میں نے وہ سوچا کہ ابھی اس طرح کی ترکیب بنا لی جائے صلو اللہ اللہ صلو علی سلو الحبیت بس اپنے گھر میں مٹی کے برتن رکھیں پانی پینا ہے تو مٹی کے برتن میں پیئے کھانا کھانا تو مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں انشاءاللہ اس کی برکت میں آپ کو ایک اور اس کی واحد وہ بتاتا ہوں کہ اسی رسالے کے اندر مٹی کے برتن کے متعلق لکھا رد المختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں سبحان اللہ کتنی برکت والی بات ہے جس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے تو برکت کی حد کسی حاجت نہیں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ برکت ہو یہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے اس کی بھی برکت میں ہمارے مدیچر کے ناظرین کو کرتا چلوں کہ اس سے بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے کھانا کھانے سے پہلے اور दोनों دونوں ہاتھ پونچوں تک پونچوں تک دھو لیں دھونا سنت ہے کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجیے یہ अगला کا اگلا حصہ بھی کلیاں بھی کر لیں اور منہ کا اگلا حصہ بھی دھو کی, کی صفائی اور نزافہ تصور آپ کے سامنے بن جائے گا کھلی ہاٮٔے کھلی فضائیں گردو گا رہے ہاتھ منہ کا گرا ایسا دولیا, کھانا کھانا یہاں سے کلی کر لی کہ منہ سے منہ ہی نہیں اندر جانا ہے تو منہ بھی اندر کا ایسا بھی دھو لیا اور باہر کا دھو لیا ہاتھ کے پونچھے بھی دھو لیا کتنی نظافت ہے اور سنت، تنظیم کی بھی نیت کریں آپ اس میں جی اچھا ساتھ ہی ساتھ کھانے سے قبل دھوئے وہ ہاتھ مت پہنچیے اب یہ بھی کتنا ڈیو ٹو لوجک ہے کہ ہاتھ مت پہنچیے یا تولیا تو مطلب کہ تولیا پر دس قسم کے ہمارے جرم لگے ہوئے ہو سکتے ہیں بالکل سفید تولیا ہمارے موما استعمال نہیں ہوتے ہاسپٹل میں دیکھیں سفید تولیا استعمال ہوتے ہیں فوراً وہ دھلتے چلے جاتا ہے اپنے یہاں تو ڈاک تولیہ رکھتے ہیں کہ بار بار دھوئے گا کون بھلے اس سے مطلب کہ وہ منہ دھونے کے بعد تولیا سے منہ پہنچو ابھی سب سے منہ دے تولیے سے منہ پہنچو تو بدبو والا ہو جاتا ہے تو بدبو کا بدبو کا بالکل وہ ہوتا ہے اس میں سے آپ کے مطلب گھر کے بعد ٹولیوں میں سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا کھانے سے پہلے اور بعد بات عمال کی حدیث سنا رہا ہوں کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رسک میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے سبانند اب آپ رسک میں کشادگی کا یہ مدنی پھول ہے کنجور امال کی یہ حدیث ہے جیل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو چھ حدیث نمبر چالیس ہزار سات سو پچپن دارو کتب علمیہ بیروت پورا بیان کر دو تاکہ کسی صورت عمل نصیب ہو جائے اور اس میں کتنی خوبصورتی ہے کہ ہم بچوں کو ویسے تو کھانا کھانے سے پہلے عموماً گھروں کے اندر جو ذرا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ترغیب ضرور دیتے ہیں لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں محدیثی نے کرام نے جو بیان کی ہے کہ ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے اور ہماری کسی بھی عادت کو جو کہ جائز ہے عبادت کر دے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیت ہے کہ آپ کی عادت کو عبادت میں تبدیل کر دے گی اب یہی کھانا کھانا ہے عادت ہے اچھا کھانا بیسیکلی خود کھانا یہ بھی عادت ہے اچھا اسی طرح سے پانی پینا یہ بھی انسان کی عادت کے اندر شامل ہے بیٹھ کر کھانا یہ بھی انسانی عادت میں شامل ہے تو یہ ساری چیزیں عادات کے اندر شامل ہیں اب یہ چیزیں ہماری عبادت بن جائیں وہ کیسے ہوگا کہ جب ہم کسی کام کے اندر سنت کی نیت کریں اور اس کے اندر کوئی بھی اچھی نیت کو ہم لے کر آ جائیں تو اب اس طرح کی اچھا باقاعدہ وہ چلتی ہیں رومرز بھی چلتی ہیں بہت سارے جو یہ صابن والے ہوتے ہیں بے ہاتھوں کو دھونا چاہیے تو جراثیم سے بچنا چاہیے تو اس طرح کی ترغیبات معاشرے کے اندر ملتی ہیں صفائی کے لیے بھی دی جاتی ہیں تو اگر ہم ویسے ہی فقط نظافت کے لیے صفائی کے لیے بیماری سے بچنے کے لیے اگر ہاتھ دھونے جا رہے ہیں لیکن نیت ہماری عبادت کی نہیں ہے نیت ہماری سنت پر عمل کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جراثیم سے حفاظت ہوگی لیکن ثواب نہیں ملے گا اور ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی یہ ثواب آخرت کی بات ہے کہ وہ ہر کام کے اندر جہاں پر اس کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے تو سنت کی نیت کر لے تو ان شاء اس کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا بہت پیاری بات یہاں دو تین باتیں آپ کو اور عرض کر دوں بچوں کو جو ہاتھ دھلوانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں جی تو اس میں ضرور یہ احتیاط کہہ رہے کہ ہم بچوں نل کو بچے کے سپوت کر دیتے ہیں بچے کو عموماً ہاتھ دھونے آتے نہیں ہیں اچھا بچوں کے ہاتھ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ میل والے ہوں جی اور گندگی لگی ہوئی ہو اس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ کھیلتے رہتے ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی لہذا سب سے پہلے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو لے کر بیسن کے پاس جائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں کو دھلائیں اگرچہ صابن سے دھلائیں جی لیکن اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کے ہاتھ دھلتے ہوئے بچوں کو یہ سکھائیے کہ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں صحیح پانی کیسے بچہ جا کر ہاتھ نلکا کھولے گا پھر صابن اٹھائے گا صابن بھی ہلکا سا مارے گا نلکا سے پانی بہ رہا ہے اور پھر وہ ہلکا پھلکا ہاتھ دھوئے گا اور آگے بیٹھ جائے گا پانی یہ مطلب کہ ایک آدھ لیٹر پانی وہاں کر ہی واپس اور ہاتھ بھی صحیح طرح سے نہیں دھو لے وہ اپنے ہاتھ ہری رہ کا درست کہیں دھو کر آئے گا اپنے ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر تربیت کریں جی اور آج جی اجب اس کو یہ بتائیں اگر کہ دیکھو بیٹا ہاتھ دھونا پہلے سنت ہے تو انشاءاللہ شاء وہی تربیت اولاد ابھی سے اس کی یہ سینس ڈیولپ ہوگی کہ یہ جو بیٹھنا یہ سنت ہے یہ کھانا سنت ہے ایسی دعا کے بارے میں دیکھیے نا کہ جن گھروں کے اندر دسترخوان سے پہلے دعا پڑھنے کا کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کا رواج ہے تو الحمدللہ ان کے بچے بھی عادی ہوتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ کو تجربہ ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں بڑے اب آپ نے دعا شروع نہیں کی تو چھوٹا سا بچہ بول دے گا کہ آپ نے آج دعا نہیں پڑھی دعا پہلے پڑھ لیں تو دعا پڑھیں اور امیر علیہ سندر دامود برقاتم العالیہ نے جو یہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ بلند آواز سے دعا پڑھیں ایسے یا واجدوں اور جو دیگر جو کلمات ہیں تو بلند آواز سے کریں ایک تو اپنی عادت پختہ رہے گی اور دوسرا اگر کوئی بڑا ساتھ بیٹھا ہے تو اس کی یاد دہانی اور بچے کی تربیت ہے ابھی آپ اب ایسے دورے پر تھے نا مدن قافل میں ساؤتھ افریقہ تو مفتی صاحب نے واقعہ سنا وہاں پر کہیں پر کھانے کے لیے جمع ہوں گے تو بڑی یعنی مدری چینل کے باہر تھی کہ وہ ایک بالکل الگ کلچر ہے اور بالکل ایک ظاہر ہے کہ وہاں پر اس طرح کا ماحول ہماری جیسا کلچر نہیں ہے ایک الگ کلچر ہے لیکن وہاں پر بچے تھے کوئی بیٹھے ہوئے تو باقاعدہ انہوں نے دعا پڑھی اور پھر جو ہے وہ یا واجدو کہہ رہے ہیں تو اذکار جو بھی امیر علیہ سنت کی زبان سے نکلتے ہیں تو یہ ایک مدنی چینل کو دیکھنے کی اور ایک اچھے ماحول کو اپنے گھر میں رکھنے کی کتنی پیاری بار ہے کہ ابھی سے بچوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے اور وہ لوگ بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیے الحمدللہ یہ جب سے چینل ہم دیکھ رہے ہیں پھر امیر علیہ سنت کے یہ مناظر کھانے کے ہم بار بار دکھاتے ہیں تو ابھی سے ہمارے گھر کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری آداد کے اندر سنت کے مطابق کھانا اٹھنا بیٹھنا یہ شامل ہو رہا ہے تو دعا پڑھیں اور بلند آواز سے دعا پڑھیں ایک اکاش کے ایسا ہو کہ دسترخوان پر سب مل کر کھائیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج عجیب سا پڑ گیا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ فریج کے اندر رکھی ہوئی ہیں اب مجھے بھوک لگی ہے تو میں اٹھ کر گیا میں نے نکالا گرم کیا اور الگ بیٹھ کے کھا رہا کھانے کا کلچر کم جیسا ہو گیا جی تو اب وہ دوسرا بھائی ہے تو اس کا ایک اپنا ٹائم ہے ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے تو, تو الگ بات ہے لیکن کوشش کر کے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب مسلمان اپنے گھر والوں کے ساتھ دسترخان پر مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو یہ بھی کلچر اب یوں سمجھے کہ کم ہوتا چلا جاتا جا رحمت رحمت ہے بھی فرماتا ہے اور بخشش کی بخش کی, کی فارغ ہوتے ہیں تو ان کی بخشش کر دیا تو یہ کتنی پیاری ایک بات ہے اچھا پھر اس کے اندر محبت کا ایک پیغام ہے کہ سب مل کر بیٹھ کر کھا رہے ہیں کوئی بات شیئر کرنی ہے تو وہ ہو جاتی ہے ایسے بھی گھرانے ہیں سب یہاں پر کہ وہ اتنی مصروفیت ہے اور ایسا ان کا کلچر ہے کہ ایک ایک گھر میں رہتے ہوئے بھائی بھائی کو ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے تو اب یہ ایک بہت اچھا ایک موقع بھی ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کوئی بات آپ شیئر کر رہے ہیں دسترخان پر کیونکہ عموماً کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ دستر خان پر جب کمبائن فیملی ہوتی ہے تو دیور بھابی جیٹھ پھر مطلب بے پردگی والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ دستر خان پر ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا ان کا تو ظاہر ہے اس سے احتیاط کریں اور مطلب دستر خان پر بیٹھیں تو بے پردگی نہیں ہو اور جن اجنبیوں سے پردہ ہے ان سے بالکل پردہ ہو کبھی ہونا چاہیے اور زمین پر بیٹھ کر کھائیں زمین پر بیٹھ, بیٹھ, بیٹھ آداب مطلب میں مطلب مطلب بی جس پر عربی انگلش اردو کسی بھی زبان میں کوئی عبارت عمارت اور سادہ دسترخوان ہو صدر الشریعہ نے جو ہے اس کو منع فرمایا ہے کہ ایسا دسترخوان پر کھانا کھانا جس پر کچھ تحریر ہو ایسا کالز ہیں انشاءاللہ مزید آداب بیان کریں گے کچھ کالز ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے جی سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و, و, و, السلام السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میرا نام بابر شہزادہ اور میں راہل سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ چودہ سو سال پرانی زندگی کو اس دور میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے جب کے دور کے تقاضوں میں کچھ کام کرنے اور کچھ کام نہ کرنے کے مجبور کرتے ہیں جزاک اللہ فرین واہ ایسا بہت سو انہوں نے ترجمانی کی ہے ان آپ کا ضرور جواب حاصل کریں گے مزید ایک دو کال دے دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاوید بات کر رہا ہوں متدان سے نگرانے شروع حاجیان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب گرمی میں تو نارمل طریقے سے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن جب آفس وغیرہ میں میٹنگ ہوتی ہیں یہ ہے لوگوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر آئی سو سائیکل میں ضرور پڑتی ہے تو وہاں اگر ہم اسلامک پوائنٹو سے کھانا چاہیں تو جو حالت کے لوگ ہیں یہ کیسے انداز लोग لوگ کس طرح سے کھا رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں تو کیا ہمیں اس میں اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے کھانے کا انداز ہونا چاہیے لگژری کلاس میں اچھے ہوٹلوں میں وہاں اسلامک پہلو کس طرح سے نظر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اسلام کا طرف جو آپ غیر ملکی رواج دوسروں کی طرف مدعوب ذرا ہوتا جا رہا ہے یہ میرا سوال ہے جی yes, اچھا دونوں تقریبا مفہوم ایک ہی ہے دس از دا بیسک دس از دا پرابلم کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جو باتیں بیان کر رہے ہیں گھر میں کر لیں گے بچے کو سمجھانا آسان ہے گھر والوں کو بھی بتانا آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زائرے کے معاشرے میں رہتے ہیں جینا نہیں ہے کیا اوپر بیٹھ کر جیتا ہے اوپر بیٹھ کر جیئے جینے کا تعلق اوپر نیچے بیٹھنے سے نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم بھی بیرون مول جب ہم سفر کرتے ہیں افریقہ کے سفر ہوئے اور فارسٹ کے سفر ہوئے سب جگہ پر اسپیشلی جو انگلش کنٹریز ہیں وہاں کے کلچر بہت مختلف ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہم گئے ٹھیک ہے بعض لوگوں کا نیچر تھا کہ وہ ان کے کھانے کے اپنے انداز سے لیکن یہ پریکٹیکلی بات ہے جب ہمارا وہاں جانا ہوتا تھا اجتماع تھا بیان ہوتے تھے پھر کھانے کی بھی ترقی ہوئی خیر خواہ کی ترقی ہوتے تھے یہ ایک تعداد ہوتا جن کے لیے نیچے کا ارینجمنٹ کرتے تھے دفتر خان وغیرہ لگا کر رکھتے تھے مسئلہ یہ کہ اگر ہم ان کو یہ نہ کہیں تو یہ ہم بھی ان کے ساتھ اوپر بیٹھ کے کھا لیں دیکھے اوپر بیٹھ کے کھانا ٹیبل کسی پہ کھانا یہ ناجائز نہیں ہے صحیح بات شروع کی جو میں نے جو تمیری بیان کیا نا یہ سب اسی کی طرف آئے گا جی جی یہ سب اسی کی طرف آئے گا نا جی, جی جو مطلب کہ ہم نے بیان کیا ہے تو اب جب ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا ہے جو ہمارا بیسک کلچر ہے اس بیسک کلچر کو لے کر چلنا ہے میں دونوں جواب ساتھ لے کر چلوں گا جی، تقریباً تو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کون سی بات, دی بات دی تھی جو چودہ سو برس پہلے تھی اور آج اس کا ہونا ناممکن ہو محال ہو یا کیا ہو جب لوگ تبدیل ہوئے ہیں ان کی عادتوں کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ہی میدان عمل میں آنا پڑے گا اگر لوگ یوں کرتے ہیں اب لوگ یوں کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ وہ کام کریں جو کام کرنا ہمارے اصل عشق محبت شریعت کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کریں جیسے میں نے خدبہ بن خالد ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے آپ کو مثال پیش کی وہ اسی لیے تو کی تھی کہ انہوں نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی ادائیں اور ان کے ارشادات سے کیسے روگردہ نہیں کروں اسی طرح ایک اور میرے سامنے ایک حکایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ایک منٹ ایک اور اس طرح کی میں نے حکایت پڑی تھی کہ وہ بھی اسی طرح دعوت میں مدعو ہوئے تھے اور انہوں نے اسی طرح کھانے کھاتے ہوئے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور عمل کیا اور اس سنت اور عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوا یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم رہا کرتے تھے دنیا کی کوئی کشش اور بے وفا معاشرے کی کوئی جھوٹی مرت ان سے سنت نہ چھوڑا سکتی تھی یہ ہو گیا جواب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماکیل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے لکما گر گیا انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کتنی زلیل اور حقیر بات ہے کہ گرے ہوئے لکمے کو انہوں نے کھا لیا آج ہمارا معاشرہ ہے یہی یہی ہے نا یہی بات ہے بوتل بچا کر رکھ دی پانی بچا کر رکھ دیا یہ اب یہ چیز وہی چیزیں سمجھے کسی نے ان سے کہا خدا امیر کا بھلا کرے باقی بنجسار وہاں امیر اور سردار کی حیثیت سے تھے یہ گوار کنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گراوا لکما اٹھا کر کھا لیا آپ کے سامنے یہ کھانا تو موجود ہے انہوں نے فرمایا ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا ہے ہم کو حکم ہوا تھا کہ جب لکما گر جائے تو اس سے صاف کر کے کھا لیا کرو شیطان کے لیے نہ چھوڑا کرو تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کے انداز جری ہوئی چیز دسترخوا سے اٹھا کر کھا لینا صاف کر لینا جب ایک چیز اندر سے مضبوطی نہیں ہوتی ہے ایک پرابلم ہے جو یہ بیان کریں آپ نے اپنا کہا کہ آپ جاتے ہیں تو کیا فرق کیا ہے دیکھیے اگر ہمارا یہ ذہن ہے کہ مجھے جہاں ہونا ہے مجھے ماحول کے مطابق ڈھلنا ہے یا مجھے اپنا کام کرنا آپ سنتوں پر عمل کریں سنت اور اعداد پر عمل کریں آج آپ اکیلے بیٹھ کر کھائیں گے نا آپ دکھ لیجیے ان شاء ایک دن آپ کے ساتھ ایک اور بیٹھ کے کھائے گا پھر ہو جائے گی تقسیم ایک وقت آئے گا کہ آپ وہاں نظام درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں میں صرف سنت اور آداب کو نافذ کرنے کے لیے اور اپنی ذات پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اپنی ذات پر اس کو عمل نہیں کرتا تو میں اپنی ذات کو کیوں محروم کروں صحیح میں خود عمل کرتا رہوں ایک شخص اس طرح کھانا کھاتا ہے کہ جو سنت نہیں ہے جی ٹھیک ہے اس طرح کھانا کھاتا ہے جو سنت نہیں ہے اور ایک شخص اس طرح کھانا کھاتا ہے کہ وہ سنت ہے تو کس کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے یہ فیل نہیں ہوتا نا شخص یہ کہ فیل ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا ہمارے یہ دو کالر ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ایلیٹ کلاس کے اندر ہیں بہت زیادہ اس طرح کے معاشرے فیل ہوتا ہے ان کلاسوں کو پڑھنے کے بجائے ہم لوگ مدنی کلاس کے اندر ہیں ہمارے کلاس مدنی ہے اور مدنی ہونا میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی ماحول میں ہوں اور اتنا عرصہ گزر گیا تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں لیکن ہم ایسے لوگوں میں جاتے ہیں یعنی ہمیں اس بات کا اتنا تجربہ آپ جیسے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا مفتی قاسم صاحب نے ہم کو فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا ہم اپنی مٹی کی پلیٹ ساتھ لے کے جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں مٹی کی پلیٹ ہم آپ کے سامنے مٹی کے کی برتن کی سا... کیونکہ ہمارے ہمیں دعوت اسلامی نے ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی دا. اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہم وہاں بیٹھ کر اپنے طریقے کار کے مطابق رہتے تھے ہم اپنا طریقہ اپنا طریقہ کسی پر مسلط کرنے کی ایسی کو خاص کوشش نہیں کرتے تھے ہم صحیح. اپنے انداز میں رہتے تھے آٹومیٹیکلی کئی اسلامی بھائی آ جاتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے انداز کے مطابق کھانا پینا رہنا بولنا کرنا یہ سب شروع کر دیا کرتے تھے آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے اور یہی مبلی کا کام ہے دے. یعنی ہمارا آ, آ, عملی طور پر زبانی ہر طرح سے دے. وہ معاشرہ جو اپنی تہذیب اپنے اقدار اور اپنے انداز کو کھو چکا اس معاشرے کے پیچھے چلنا یہ سمجھداری تو نہیں ہے اپنی تہذیب اپنے اقدار اپنے اخلاق اپنے مزاج اور ہماری جو حسن معاشرت جو اسلام نے دی اور جو انداز زندگی اور جو مینرس آف لائف اسلام ہمیں دے رہا ہے ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے آنا ہے آج آپ اکیلے ہیں کل آپ دو ہوں گے تین ہوں گے آپ کے سامنے امیر سنت کی ماشاءاللہ ذات ہے کہ آج جو دعوت اسلامی کے ذریعے آپ کو اتنی سنت اور آداب پہنچ رہی ہیں تو یہ امیر سنت اس وقت سے اس چیز کو لے کر چلے اس وقت اتنے لوگ ساتھ نہیں تھے لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آج ہم اس چیز کو کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کریکٹرسائز نہیں کر سکتا کریکٹرسائز کیا جاتا تھا تو وہی چیز ایک امل سنت لے کر چلے آپ اپنی آفس میں آپ اپنے عمل کو مضبوط کریں آپ تو لوز نہ ہو جائیں نا آپ کسی کو دیکھ کر اگلا آپ کو دیکھ کر پروپر وے پر نہیں آ رہا تو آپ اس کو دیکھ کر اپنے پروپر وے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں سب کرسیاں تو ڈھونڈنی شروع کر دیے لوگوں نے آپ یہ بتائیں <سؤال> یعنی <سؤال> یہ کہتے ہیں کہ مزاج ہمارا ایسا ہو گیا میں سمجھانے اور سکھانے کے حوالے سے نیکی کی دعوت کچھ عرصے پہلے محفلوں میں اور سر دعوتوں میں جب شادی بیاہ کے موقع پر حاضری ہوتی تھی تو میرا بیان بھی ہوتا تھا اب نہیں نکل سکتے کہیں تو اسلامی بھائی کی شادی تھی کھانا بھی تھا اجتماع اجتماعی ذکر نات کا انعقاد تھا میرا بیان تھا میں نے بیان کیا بیان کرنے کے بعد کھانا تھا کھانا وہی بوفے سسٹم لگا دی گئی تھی مگر فلورنگ سٹنگ تھی لیکن لوگوں کا مزاج ہے اب لوگ کھانا کھانے کے لیے بے چین بے قرار ہوتے ہیں تو اس میں مطلب کہ اب جیسے کھانے میں نے دعا تو پڑا دی دعا پڑھانے کے بعد میں نے صرف میرے دو منٹ ذرا میری بات سن لیجیے آج کس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے زمین پر اچھا بیٹھ کے ناشتہ جس سے کھڑے کھڑے کیا وہ بتا دے تو ناشتہ کھڑے کھڑے کرتا ہے سارے ناشتے پر بیٹھ گئے عموماً ناشتہ بیٹھ کر گھر میں کھانا بیٹھ کر نہیں کہا جب آپ کھانا گھر پر بیٹھ کر کھائے تھے تو جیسی کون سی چیز لگی ہوئی ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں رکاوٹ ہے آپ نکالیں اور زمین پر بیٹھے ہیں سنت کے مطابق تسلی کے ساتھ کھانا کھائے اب کلچر کھڑے کھڑے کھانے کا ہو گیا تو لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں پھر کلچر بن गया پلیٹ لے کر ایک ہاتھ میں بوتل لے کر چلنے کا اب اس کے بعد جانے میں سوچ رہا ہوں کہ بھاگ کر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا یہ اڑ کر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا یہ مطلب یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ یہ کیسے کیسے کھانا کھائیں گے تو کھانا کھائیں گے مطلب ہم اپنا کلچر کسی کو دینے کے بجائے Allah. کسی کا کلچر لیتے کہ اتنے کمزور کیوں ہم لوگ سے مسلم الحمد للہ ہمارے ایمان کی قوت ہے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ ہونا چاہیے ایسا جذبہ ہونا چاہیے اور ہم کسی کا کلچر لینے کے بجائے جو اسلام کا کلچر نہیں ہے ہماری مذہبی تہذیب نہیں ہے وہ جی. ہمارا مذہبی انداز نہیں ہے میں ناجائز ہر چیز کو ناجائز نہیں کہہ رہا सही. کہ ناجائز... ناجائز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے آداب کی بات ہو رہی ہے یہاں تو طریقے کار کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک اپنا ہر ہر قوم کا اپنا طریقہ کار ایک مطلب کیا کہتا ہے ٹریڈیشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے ہماری اپنا طریقہ کار اسلام کو پھینٹ کر وکار کے ساتھ متانت کے ساتھ اور تین چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تین انگلوں سے اچھی طرح چبا کر ایسار کے جذبے کے ساتھ اس کو تھوڑا کھانا دے اس کو تھوڑا کھانا دے دیا پلیٹ صاف کرنا انگلیاں چاٹنا روایتوں میں انگلیاں چاٹنے کی روایت موجود ہے کہ انگلیاں چاٹو پلیٹ چاٹو اتنی صاف صفائی کے ساتھ کھانا کھائیے نیچے کوئی دانا گر جائے اٹھا کر کھا لیجئے ہڈی صاف کر لیجئے کوئی کھانا ضائع نہ ہو روٹی گر گئی کوئی چیز گئی گئی اس کا احترام کیجئے کھا لیجئے انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی ان شاء تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین جنہوں نے کال کیا دیگر بھی اسلام بھائی تو ان مدنی پھولوں کو ضرور اپنے دل کے مدن گلدستے میں سجائیں اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ شاء جہاں جہاں ہم سے ہو پڑا بن پڑا کم از کم اپنے اوپر تو نافذ ہم کر ہی سکتے ہیں نا دوسرے کو تو ہم ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ شاء ضرور تبدیلی آئے گی قریبی مسجد میں اذان جو ہے وہ شروع ہوا چاہتی ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے مزید کالز بھی ہیں ان کو بھی ضرور شامل کریں گے جب تک اذان کا جواب جو ہے وہ دے لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ